كان استعمر غير البلي أو وليج غيره أو لا منه لن يكون لذن حتى تتكلم به لأن هذا سقوط لكلة الانتقاط إلى سلامه فلم يقع دلالة على الرزاء ولو رفعه ومهتمل والإجتفاع بجسمه لحاجة ولا حاجة في حق غير أولي الله خلاف ما إذا كان مستعمر رسول البلي لأنه قائم مطامه وتركض رسل الاستيمار تسنة الزوج على غده انتقوا من الماركة تظهر رضمتها فيه من رضبتها عنه ولا يخترر تسمية المورب والتحين لأن النجاق صحيح بزنونه أليس ما بيشتري کل کے مسئلے میں جو بات ذکر ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ولی جو ہے اگر وہ کسی باقی یا عورت سے جو ہے اجازت طلب کرتا ہے وہ خاموش ہو جائے یا نسل لگے تو جو وہ اجازت ہے اب آگے اسی کے ساتھ اس کا رب ہے کہ اگر یہ کام یعنی اجازت طلب کرنا یہ ولی کی اجلاسہ کوئی اور کرے غیر ولی کرتا ہے یعنی اس کا ہمارا غیر الدی یعنی غیر ولی نے اجازت طلب کی یا اور ولی میرے گھر تھکتا تو سائیکل یا تو تا فیکل جی پھر باطرہ کا سکون سے ہوگا کاموشی کو مندر شمار بھی نہیں ہوگا سائیکل لانا یہاں تک کہ وہ بات کے اظہار کرے جی محتا تک کہ وہ زبان سے بولے اور اسی وجہ سے کہ خاموشی جو ہے یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اس نے مستعمر یعنی جو اسے اجازت طلب کر رہا ہے اس کی بات پر, اس کی, بات پر, اس کی, بات پر کی ہی نہیں اس اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے خاموشی رضامندی نہیں بن سکے گا اور اگر بالکل اس کو اس ثبوت کو رضامندی کے دلیل مان بھی لے اور وہ مختلف ہے افطاعتی اور اس جیسی رضامندی پر افتفاق کرنا یہ ضرورت کے تحت ہوتا ہے صحت کے ذریعے اولیائی اور اولیائی ادارہ کسی کے حق کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ اگر کے سامنے سکوت کرتی ہے لڑکی تیرانا جائے گا یہ اس نے خطرہ ذکر کر دیا اگر ولی زیادہ تر تلر کرتا ہے عورت سے تو اس صورت میں تو اس کے عورت کی خاموشی کی رضامندی تصور کی جائے گی اور ولی کے علاوہ کوئی اور یہ کام کرتا ہے جی کوئی اور یہ کام کرتا ہے ولی اقرب کے علاوہ بھی کوئی اور بھی نہیں ہے کوئی اور ہے دور کا کوئی جانے والا تو اس صورت میں اس کی خاموشی رضامندی کی دلیل نہیں ہوگی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی دور کی جان پہچان والا ہے کوئی اور انسان ہے تو اس کی بات کی طرف عام طور پہ پردرشن بھی مل دی جاتی یہ سمجھا جائے گا کہ عورت نے اس کی بات کی طرف سدرشن دی ہی نہیں ہے کلام اس کا سنا ہی نہیں ہے لہٰذا سکوت سے رجامندی کی جڑی نہیں ہوگا بلکہ عورت کلام کر کے بتائی کہ مجھے اس کا پسند ہے یا نہیں اور بہت مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس طرح جو کوئی غیر ولی ہو یا آباد اور دور کا ولی ہو اس کے سامنے اتنا کیا جاتا سکون مندی کی دلیل <سؤال> مانا جائے تو ایسا ایسے کیا جاتا ہے اور اولیا کے علاوہ ولی سرپرست جو ہوتے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور اتنا کرے اور اس کو ضرورت ہی یہاں پہ گلی کے علاوہ کوئی آ کے اجازت سمت کر رہا ہے اور اجازت نہیں ہم مانیں کہ واقعی یوزا مندی کی دلیل ہے تو جیسے کہ نہیں کے علاوہ میں اس قسم کی کوئی پالنے کو بھی نہیں ہوتی ہاں ایک صورت ہے کہ اگر گلی جو ہے سرپرست جو ہے مالی اور بڑا بھائی وغیرہ وہ اپنے قائم مقام کسی کو بنا کے بھیج دے وہ کہیں گے میری طرف سے یہی بتی ہے اس کا یہی ولی ہے تو پھر اس صورت میں اگر وہ ولی جو باپ یا کسی کی طرف سے بنا کے بھیجا گیا ہے وہ عورت سے اور دور والے سے خاموش ہو جاتی ہے تو ولی کا جو نائب ہوتا ہے اس کے سامنے بھی جی سکون کا اظہار کرنا گیا رضامندی کی دلیل ہے صرف استعمال استعمال کرنی ہے اجازت الگ کرنا اور اجازت الگ کرتے وقت اعتبار کیا جائے گا شوہر کے نام لینے کا جی. شوہر کا کلچرا کرنا لیتے وقت ضروری ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے, کیوں؟ یہ ہے خوب جان جان پہچان ہو جائے لگانے اچھی طریقے سے کون ہے کیا نام ہے رخباتی تاکہ اس کے نکاح کے اندر رخبت ظاہر ہو جائے رخباتی کا شوہر کے متعلق عورت کی رگبتی رگبتیاں فی لگباتی ہے آمہ یعنی اس کے رغبت اور نمباتی آمہ اور شوہر سے بے رغبتی یہاں تک جمع یہ کریں گے کہ رغبت اور بے رغبتی دونوں ظاہر ہو جائیں تو اس لیے شوہر کا نام بتلا دینا کہ آپ کیا نقصان ہو رہا ہے یہ ضروری کی دبی کی جاتی ہے یہ اچھی چیز ہے اس کو کرنا چاہیے بتانا چاہیے تاکہ خوب واضح ہو جائے بڑا کچھ طرح کی وقت صحیح ہوا صحیح نہیں اور نکاح کے وقت مہر کو مقرر کرنا یہ کوئی مشروط نہیں ہے یہ شرط نہیں ہے صحیح بول <سؤال> کے مطابق یہ انا صحیح نہیں اس وجہ سے نکاح جو ہوتا ہے وہ بغیر مہر سے بھی صحیح ہو جاتا ہے وہ تو نکالوں کو گر ہو جاتا ہے تو نہیں کا نکاح کر دیا پھر اس کو خبر پہنچ نکاح نکال میرا تو نکاح ہو چکا ہے اور وہ خاموش رہے گی تو مالا مزہ کرنا تو پھر وہی صحیح تقریب ہے جو کہ ہم نے بھی کر دی ہے یعنی کہ قسم کی گلی کے سامنے جس طرح لڑکی رضا خاموش ہو جاتی ہے اگر رضامندی کی گلی ہوتی ہے تو یہاں تو بھی یہی مسئلہ ہوگا اور اگر کے کرتا ہے پھر خاموشی اس کا جائے گا تو بس بخو انسان فضول اگر خبر دینے والا جو اس کو خبر پہنچی نہ خبر دینے والا جو فضول ہی ہے بڑی نہیں ہے تعداد کا اور عدالت کا اعتماد کیا جائے گا متعلق نہیں اگر کوئی اور آدمی ہے یا تو پھر مطلب وہ گراہی میں نہیں آتا نکاح چکا ہے یا تو وہ دو بندے ہوں یا ایک ہی بندہ ہو صادق ہوں اور حاضر ہونا اس کا پھر ضروری ہے تعداد کے اعتبار سے ایک ہی ہو تو وہ حاضر ہو لوگوں کے ہاں عدل والا ہو امام صاحب کے نصیق شرط ہے اور, اگر... اور خلاف کرنا دوں گا اس میں طاہدین کا اختلاف ہے سے اس کے ضرورت نہیں ہے بس جس نے بھی خبر تھی اس کو پتہ چل گیا وہ خاموشی کے لیے منعقد ہو جائے ان کے سردان فرماتے ہیں کہ جس طرح غلی کے ہونے کی میں چیزیں ضروری نہیں ہیں یعنی دو کا ہونا یا مخبر, مخبر کا عادل ہونا اس طرح مخبر کے ضروری نہیں ہوں یعنی عادل یا عدالت ضروری نہیں ہوگی غلط رسول اس طرح تو اجمان یہی ذرا ذریعے ہے کہ اگر وہ خبر دینے والا قاطب ہو،, ہو اپنے ناید کے طور پر جا کے خبر دی تو مضبوطہ ہو چکا ہے یا اس طرح ذمہ عامی مسئلہ ہے امام خان کے نزدیک بھی نزدیک بھی کہ اس صورت میں عجد یا عدالت دو کا ہونا یا ایک ہو تو اس کا آگے ہونا ضروری ہے یہ پھر شرط نہیں رہتی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر خبر دینے والا فضو ہی ہے تو صورت میں کی شرط ہے نہ کی شرط ہونا بھی ضرور نہیں ہے اور سلاب میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں اس کی <حَقِّها> روزانہ بالکل اور پھر کے ذریعے اس کی رضامندی ضروری ہے تو وہ بات کر کے کہ ہاں مجھے رشتہ منظور ہے یہ سلام اصل شارو صلی اللہ علیہ کا فرمایا جائے تو مشورہ کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان جو انتخاب عورت ہوتی ہے اس میں اس کا گومنا جو ہوتا ہے ہر شمار کیا جاتا ہے لوگ یہ نہ کہیں کہ جی اس میں حیا کم ہے یہ بول رہی ہے بول کے بتا رہی ہے کم یہ منظور ہے لیکن فی کے حق میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کا کلام کرنا رضامندی زبان سے بتلانا یہ عائد شمار نہیں کیا جاتا وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا اختلاط پہلے ہو چکا ہوتا ہے اس لیے اس کے حیا میں کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے کیونکہ کلام پہلے مدرات سے اس کا ہو چکا ہوتا ہے اس وجہ سے میرے نسخے کی حقیقت یعنی کلام کرنا کلام کے ذریعے سے بتلانا بھی آپ کے اندر اس بارے میں اس کی کوئی نمائندگی نہیں ہے وہ کلام کر کے بتائے گی کہ ہاں رشتا ہوں مزدور ہے آجارت بتا رہا تو ابھی بس مت نہیں رہی یہ آپ خود اس کا ترجمہ کروا لیجیے اس کا مطالعہ کر لیجیے گا یہاں سے یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں اور اس قسم کے مسائل آپ کے بھی نہیں اگلا مطلب دیکھیے بالا <سؤال> روپی نکاح روپیل رپورٹ سینتیس آخری مسئلہ نیچے سے بالا روپی نکاح ریف رکھ رہا جب شوہر نے کہا تمہارے پسند کا پیغام پہنچ چکا تھا خاموش ہوگی اور وپارتی ہے تو اللہ سوائے تاکہ تمام اعینات جو ہے قول عورت کے قول کو قبول کیا جائے گا مرض وقت اللہ فرماتے ہیں اچھا محمد ضف الرحمۃ اللہ جو ہوتے ہیں یہ قیاض کرنے میں بڑے ہیں اور یہ اکثر جو ہے وہ اما احمد کے بہت سارے مسائل ہیں تو یہ ہے یہ اندر سکون کا فرماتے ہیں کہ اس میں آپ پنکھنے کے لیے اس مطلب کو شکرا کیونکہ مرد جو ہے وہ سکوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور خاموش ہو گئی تھی اور سکون ہی جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے اور کسی بھی چیز میں رد کرنا یہ ایک آدمی چیز ہوتی ہے سکوت اصل ہے اور مرد کا وہ کہتے ہیں جیسے کل مشروب کے جب گاہی یہ اسی طرح ہو گیا مشروب کے اختیار کی طرح جب اس نے رد کا دعویٰ کیا مسٹ گزرنے کے بعد یعنی کسی آدمی نے مشکرین بھائی سے کچھ چیز خریدی اور اپنے لیے پیارے شرط رکھ لی یعنی مجھے اختیار ہے میں تین دنوں میں جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ کے اچھی طرح پرت کے ذہن حاصل کر دوں گا اب ہوا کیا جو خیار کے ایام تھے تیس دن وہ گزر گئے اب گزرنے کے بعد جو ہے وہ مشتری دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس کو رد کر دیا تھا جی اور بھائی جیسے کہ نہیں بھائی تمہیں رد یہی نہیں رہی ہوں تم تو خاموش ہو گئے تو خاموش ہو گئے اب یہاں پہ بات یہ ہے وہ بائک مانی جائے گی ہاں خاموشی کیا ہے یہ اثر ہے یہ رحمتہ پر شہر کا کول نہیں اوپر کا کول نہیں جائے گا اس کی وجہ یہ کہ آدمی جو ہے وہ لہذ نہ عورکار کر, اور اور کر رہی ہے, ہے. متعلق جیسے کی من کی کہ منڈا جس کے پاس امان پر کبائی جائے اجتر بہار ردل بدنی آتی جب وہ ودیت کے لوٹانے کا دعویٰ کرتے ہیں. یعنی کسی نے کسی آدمی کے پاس امانت رکھوائی ودیت کا من امان ہوتا ہے امانت رکھوائی اور موڈے کہتے ہیں جس کے پاس رکھوائی بولتے ہیں جی اب امانت لینے کے لیے جب مدے مردا کے پاس یا اس کے پاس امانت رکھوائی تھی تو اس نے کہا دیکھیے کہ میں نے تمہاری یہ بانت واپس کر دی تھی اب یہاں پہ اس وجہ ہوتی ہے کہ وہ فراض ذمہ کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اپنے ذمہ کی فاری کر چکا ہوں اور جو مودی ہے وہ اس ذمہ کا دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں ابھی تمہارے پاس یہ چیز ہے تو اس کے اندر مشہور ہو تمہارے پاس میری مانت ہے تو جو فراغ ذمہ کا دعویٰ کرتا ہے بات اسی کی مانی جاتی ہے یہ ہے مسئلہ ان قد خیال اس مسئلے پر کیا مناسب نہیں عقد کا لازم ہو جانا وہ مدت سے گزرنے کے ساتھ ہی ثابت ہو گیا جیسے گزری عقد کو لازم ہو گیا پتل جی؟ جی؟ دل نکاح اور اگر شوہر جو ہے وہ بہینا پیش کرتے آلاتی ہاں میں اس کو نیتا کا دے تھا. یہ خاموش رہی ہے اور خاموشی رضا کی دلیل ہوتی ہے تو نیتا. نیتا اس وجہ سے مرد نے اپنے دعوے کو دیا جی اور اگر اس کے پاس بلینا نہیں ہے مرد کے پاس بلینا نہیں ہے اپنے دعوی کو ثابت کرنے کے لیے دوا نہیں ہے فلا یہ بینا آ رہی تھا کہ قسم نہیں دی جائے گی اس پر قسم نہیں ہوگی نام عالم کے نزی وہی الب عرب اختلافی اور یہ اصطلاب کا مسئلہ ہے یعنی قسم اٹھانے کا مسئلہ قسم لینے کا مسئلہ ہے پھر اشیاء اس طرح کی چھ چیزوں میں بس یہ کا فکر ان شاء اللہ اس کو ہم کتاب و میں ان شاء اللہ ذکر کریں گے چھ مسئلے میں لکھا ہوا ہے یہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے عورت سے ختم نہیں لی جائے گی بہرحال اس کو ہم وہ کہتے ہیں کتاب دعوا میں ذکر کریں گے میں رضوا تضیر سے ان شاء اللہ کل کریں گے ہم نے ہمارے شریف کو سیکھ کر